کسے دی وصف سنا کردی انج حد تو نہیں لنگ جانا چاہیے کہ باقیاں دی نفی ہو جائے باقیاں دی توہین ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں نو یوسف بن متا فضیلت نہ میں نو یونس بن متا فضیلت نہ دا لا تفضلونی لا یونس بن متا یونس بن متا یعنی حضرت یونس, یونس, یونس, یونس, یونس, یونس, یونس علیہ السلام تے میں فضیلت نہ دونوں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 اس موضوع دے متعلق میرے خود اندر دل دے اندر قلق رہن دی سی کہ یار صحابہ اکرام ابھی حیثن تے اسرے انہا بیعت کیوں کی تی اے خیالات میں نوٹ دے اللہ تعالیٰ فضل فرمایا ہے میرا دل ہون مطمئن ہو گیا اور جو میرے قلبی قیفیت اتمنان دی وہ جناب دے سامنے موضوع دی شکل اجبایت وان رکھنا چاہنا سنانا چاہنا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 بغیر کسی مشورے تو اس کا سبوت ملد شریعت دے وچوں اس طرح کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاروق آزم نو اپنا ولی عہد بنایا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 جہرا امب ہے کہ حضرت ماحولیات میں اس سے سوال کرنا کیا ہے تاریخ ہے کتاب سامنے مالا علی دا پتر حضرت محمد بن ہنفی جانے آم لفظ عرف ارف امام حنیف او امام حنیف نہیں وہ امام محمد بن ہنفی ہو بی, بی پاک کے مولا علی دے پتر میں چوی لکھے نے کتابہ آنے چوی پے نے کتابیں آیا چوی پتر امام ہے مولا علی سرکار جنہوں کے سوچن کی گل یہ کہ اے امام محمد بن حنفیہ اس ویلے ہیں پوچھنے تسان یزید بارے اس وقت کی آخر سو اور آخری دم تک کی آخر رہے ہو تو امام حسین رل کے کیوں نہیں گئے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 ج کے ولی آہد بنایا اندر میں لیاقت ویسے فضیلت میں دیکھی کہ بن سک مولا سونے فبل گو ماں تو یا فبل گو عمل تو جو میں امید اس بارے ہے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 اے الفاظ انہ دی دعا دے صاف نہیں دست دے کہ حضرت معاویہ سرکاروں دے بارے نہیں سن جان دے کہ کی, کی کر دے کی نہیں کر دا آپ اور اے یزید دے بارے آن دے کہ وہ نمازہ بھی سرعام پڑ دا تھی سرعام ہاں قسم خدا دی کر کے آنا یزید اگر آج ہون دا نا تے جیمیں دے او عمل کر دا سی لوکا دے سامنے آج ہون دا دے تُسا اکھنا تھی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 रैवेंड इज्तेमे जाओ मुल्तान दे जाओ, एवे दिया एवे दिया थी के इज्तेम जाओ पगे दाड़ियां रख के गांडा कले जाटा खोलाना पाकिस्तानी कौम इमानदार दसो तद वोट देना हो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 پھر گ اگر گندیا عیب نکل آو یزید دے چوکھے تو نیویں تھان تباہ لو مینو جرمدار میں اگر تو دے تہ تے سے بابا کو مت سکون ادی بھن شیعہ وی ماں من بریلوی وی ماں منگنے میں شیا اماشا سدیقہ ماں نہیں منتا تو اس زمانے دی فاہشا رنڈی نی کڑا ہے تو ہوں میں پوچھ رہا گیڑوں یہاں منہ پیو من والے اگر یونی بنا دے برابر ہی کر دین میں جرمدار شاہ رنڈی کھڑا ہے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 توجہ نہیں ہو فرمائی. دی نگاہ مکر حکم جڑا بڑا گلت ہوں بڑا, بڑا جرم سمجھا جاتا نگاہ کوفر بھی کوئی شہ نہیں گناہ کبیرہ کوئی شہ نہیں قسم خدا دی تا او تاریخ پیا فنڈی اے قوم بابا ہے قوم ہے ورنہ ورنا کے برے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 کرام اے اے تے حضرت عبداللہ ابن عمر دے موقف دی تائید نہیں کرتا رجو کیا مالو ہوا پہلے بھی امام کا موقف سرید کا بازار موقف مستفا صحابہ سے نبی صحابہ زبان ترادی کرد ہے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 امام عالی مقام جوش پہ مارتا ہے اور بگزیال جس کی وجہ یہ گلیں کرتے ہیں کہ یزید بری ہے ہر لحاظ یزید پاک ہے ہر لحاظ تو انو رحمت اللہ علیہ تک لفظ لکھ ہیں یہ سب کچھ اہل سنت دے خلاف ہاں گل حقیقت دے خلاف ہے اور اہل سنت دے مذہب دے خلاف دوسری گل بئی جے امام عالی مقام سرکار نے امی گل کی تیسی.